سامعینی کرام پچھلی نشست میں ہم نے صورت النازعات کی تفسیر بیان کی تھی اور اب آغاز ہوتا ہے صورت آبسہ کا تو صورت و ایک مکی صورت ہے جس کے آیات ہیں بیالیس اور رکوع ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ ہر الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اس نے ماتھے پہ شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا اور اے نبی آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا او الذکرہ یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی نست لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا ہے له تصد تو آپ اس کی فکر میں ہیں تو آپ اس کی فکر میں ہیں حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں وَأَمَّا مَن يَسْعَى اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا وہ ہوں یقش ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں ہرگز نہیں بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے فمن شَاءَ شر چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے وہ قابل احترام صحیفوں میں محفوظ ہے مطهره جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہیں بی سفره ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے کہ رو جو معزز اور نیک و کار ہیں ہلاک کیا جائے انسان کس قدر کس قدر نا شکرہ ہے من اللہ نے اس سے اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس کی شان نظور میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کیا اچانک ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے تشریف لے آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سے برتی چنانچہ تنبیح کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا بھوالۂ جامع ترمی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتیس پھر ابن و میں رضی اللہ عنہ قیامت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اسے آبسا سے اور بے توجہی کو تولہ سے تعبیر فرمایا یعنی وہ نابینا تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا پھر ایمان سے اور اس عمل سے ایمان سے اور اس علم سے جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے یا دوسرا ترجمہ ہے جو صاحب سروت و غنا ہے پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید توجہ دلائی گئی ہے کہ مخلصین کو چھوڑ کر معرضین کی طرف توجہ مبزول رکھنا صحیح بات نہیں ہے پھر کیونکہ تیرا کام تو صرف تبلیغ ہے اس لیے اس قسم کے کفار کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس بات کا طالب بن کر کہ تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے واضح و نصیحت سے نوازے پھر یعنی اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے جس کی وجہ سے یہ امید ہے کہ تیری باتیں اس کے لیے مفید ہوں گی اور وہ ان کو اپنائے گا اور ان پر عمل کرے گا پھر یعنی ایسے لوگوں کو تو قدر افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بے رخی برتنے کی ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے یا معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت امیر اور غریب آقا و غلام مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے سب کو یکساں حیثیت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے اللہ تعالی جس کو چاہے گا اپنی حکمت بالغا کے تحت ہدایت سے نواز دے گا بحال تفسیر ابن کثیر پھر یعنی غریب سے یہ اعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ یہ ٹھیک نہیں مطلب ہے کہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو پھر یعنی جو اس میں رغبت کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے اسے یاد کرے اور اس کے موجبات پر عمل کرے اور جو اس سے اعراض کرے اور بے رخی برتے جیسے اشراف قریش نے کیا تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یعنی لوح محفوظ میں کیونکہ وہیں سے یہ قرآن اترتا ہے یا مطلب ہے کہ یہ صحیف اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں کیونکہ وہ علم و حکمت سے پر ہیں پھر مرفوعات اللہ کے ہاں رفیع القدر ہیں شبہات اور تناقض سے بلند ہیں متحرطن وہ بالکل پاک ہیں کیونکہ انہیں پاک لوگوں مطلب فرشتوں کے سوا کوئی چھوتا ہی نہیں ہے یا کمی بیشی سے پاک ہیں پھر سفراتن سافرون کی جمع ہے یہ سفارت سے ہے مراد یہاں وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی وہی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوہے محفوظ سے نقل کرتے ہیں پھر یعنی خلق کے اعتبار سے وہ کریم یعنی شریف اور بزرگ ہیں اور افعال کے اعتبار سے وہ نیکوکار اور پاک باز ہیں یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حامل قرآن حافظ اور عالم کو بھی اخلاق و کردار اور افعال و اطوار میں کرام کا کمزاق ہونا چاہیے ابن کثیر حدیث میں بھی سفرتن کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے وہ میصف علطیل کے فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ ماہرین کی طرح سہولت اور روانی سے نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے دگنا اجر ہے بحال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو و صحیح مسلم حدیث نمبر 7, 8, پھر اس سے وہ انسان مراد ہے جو بغیر کسی سند اور دلیل کے قیامت کی تقزیب کرتا ہے قطلہ بیمانہ اور میں اکفرا ہوں فیل تعجب ہے کس قدر نہ ہے آگے اسے کفور مطلب نہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ شاید وہ اپنے کفر سے باز آ جائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من من ایک حقیر نطفے سے اسے پیدا کیا پھر اس کا اس نے اندازہ لگایا شروح پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی فرو پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا ثم اذا شاء پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کی حکم کی بجا آوری نہیں چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے انا صب الماء صب بے شک ہم نے خوب مینا برسایا تم شکو اب و پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا فی ہے حب پھر ہم نے اس میں اناج اگایا پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا وائن بہ اور انگور اور سبزیاں وز تخل اور زیتون اور کھجوریں وحدل بہ اور گھنے باغات و فیک اور میوے اور چارہ میں کم جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے فَإِذَا جَاءَتِ ج پھر جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز قیامت آئے گی یوم فر عم مِنْ أَخِيهِ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ و ابی اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے وہ وَبَنِيهِ تھی اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی نیکل ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسرے سے جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے ضاہکتن مستبشیرہ ہستے مسکراتے ہشاش بشاش ووجوہن یومئذن علیہ غبرہ اور کئی چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی ترہقہ قطرہ ان پر سیاہی چھائی ہوگی اولاد فرفراہ یہی لوگ کافر فاجر ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جس کی پیدائش ایسے حقیر قطرے آب مطلب منی سے ہوئی ہو کیا اسے تکبر زیب دیتا ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے مسالح نفس اسے مہیا کیے اس کو دو ہاتھ دو پیر اور دو آنکھیں اور دیگر آلات و ہوا ستا کیے یعنی خیر اور شر کے رستے اس کے لیے واضح کر دیے بعض کہتے ہیں اس سے مراد ماں کے پیٹ سے نکلنے کا رستہ ہے لیکن پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے پھر یعنی موت کے بعد اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا تاکہ اس کا احترام برقرار رہے ورنہ درندے اور پرندے اس کے لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کی بے توقیری ہوتی یا یہ کہ مرنے کے بعد وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے جو جہاں ہوتا ہے وہی جگہ اس کی قبر بن جاتی ہے پھر یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کافر کہتا ہے پھر کہ اسے اللہ نے کس طرح پیدا کیا جو اس کی زندگی کا سبب ہے اور کس طرح اس کے لیے اسباب معاش مہیا کیے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے سعادت وخروی حاصل کر سکے پھر اب بن وہ گھاس چارا جو خود روح ہو جو خود روح ہو اور جسے جانور کھاتے ہیں پھر قیامت کو اصوخو بہرا کر دینے والی اس لیے کہا کہ وہ ایک نہایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی پھر یہ اپنے اقربا اور احباب سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے گی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن ننگے پیر پیدل اور غیر مختون ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس طرح سے تو آزائے مستورہ ظاہر ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی یعنی بوال جامع حدیث نمبر تین ہزار تین سو بتیس یعنی اس دن ہر شخص دوسرے سے بے نیاز ہوگا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے کوئی کچھ نیکیاں مانگ لے تاکہ وہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے کوئی کچھ نیکیاں مانگ لے الغرض نفسہ نفسی کا عالم ہوگا صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن علولازم پیغمبروں میں سے ایک ایک کے پاس لوگ جائیں گے کہ ان کی شفاعت کریں لیکن وہ کہیں گے لیکن وہ کہیں گے کہ ہم تو آج اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی طلب ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کے طلبگار ہیں بحالے تفسیر بن کثیر پھر یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے جن سے انہیں اپنی اخروی سعادت و کامیابی کا یقین ہو جائے گا اور ان کے چہرے خوشی سے تمتما رہے ہوں گے پھر یعنی ذلت اور معائنۂ عذاب سے ان کے چہرے غبار آلود غبار آلود کدورت زدہ اور سیاہ ہوں گے جیسے محضون اور نہایت غمگین آدمی کا چہرہ ہوتا ہے پھر یعنی اللہ کا رسولوں کا اور قیامت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور بد کردار اور بد کردار و بد اطوار بھی لا تجعلنا ہوں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سامعین کرام یہاں تک ختم ہوتی ہے صورتِ آبسہ اور اب آغاز ہوتا ہے صورت التکویر کا تو صورت التقیر ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں 29 اور رکوع ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے ادشم سکوں جب صورت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وہ ایندنجوم کے اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے وہ عید الجلس روت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وہ عید الاشی قلت اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی وہ عید الحص و خوشی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے وہ عید بھی ہے جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی وہ عید اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بے دم بطیلت کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی وہ عید و الصحف نشرت اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے وہ ایندھم کشی اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی وہ عید الجحیم سعرت اور جب دو زخ بھڑکائی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ ہو لے کر آیا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے الجوس چلنے والے چھپ جانے والے تاروں کی ویلی اذا ایس اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے والصبح اذا تنفس اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے ان قوم و رسول کریم بے شک یہ قرآن رسول کریم مطلب جبریل کا قول ہے کی جو بڑی قوت والا عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے امین وہاں اسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے امین ہے وما صاحبكم بمجنون اور اہل مکہ تمہارا ساتھی محمد دیوانہ نہیں ولقد رآہو بالعفق المبین یہ نبی تو اس جبریل کو روشن افق پر دیکھ چکا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین اور وہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے وما هو بقول شيطان الرجيم اور یہ قران کسی مردود شیطان کا قول نہیں فاين تذهبون پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو ان هو الا ذکر للعالمین یہ تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے ش ان ای تم میں سے اس کے لیے جو بھی سیدھی راہ پر چلنا چاہے وما شیش الله رب العالمين اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس صورت میں بطور خاص قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ادشم سکویرت اور ادش سم اون اور اد سم شقت غور اور توجہ سے پڑھے بھوالے۔ جامع ترمیمیزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اور مصرت احمد دوسری جلد صفر نمبر ستائیس اور چھتیس اور سو اور الالبانی البین فصیحہ تیسری جلد سفر نمبر انہتر پھر یعنی جس طرح سر پر امامہ لپیٹا جاتا ہے اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی روشنی از خود ختم ہو جائے گی حدیث میں ہے الشمس والقمر مکھمران یوم القیانہ بحال صحیح البخاری حدیث نمبر تین مطلب قیامت والے دن چاند اور سورج چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرقین مزید زریل و خوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے بوال فتح الباری چھٹی جلد صفحہ نمبر تین سو ساٹھ پھر دوسرا ترجمہ ہے جھڑ کر گر جائیں گے یعنی آسمان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا پھر یعنی انہیں زمین سے اکھھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا اور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گی پھر العشار الشراء کی جمع ہے حمل والیاں یعنی گا بھن اونٹنیاں گا بھن اونٹنیاں جب ان کا حمل دس مہینوں کا ہو جاتا تو عربوں میں یہ بہت نفیس اور قیمتی سمجھی جاتی تھی جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی قیمتی اس قسم کی قیمتی اونٹیاں بھی ہوں گی کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی قیمتی اونٹنیاں بھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا پھر یعنی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا پھر یعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں زیادہ کرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم مذہب و ہم مشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا مومن کو مومنوں کے ساتھ اور بد کو بدوں کے ساتھ یہودی کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ ولاحد القیاس پھر اس طرح دراصل قاتل کو سرزنش کی جائے گی کیونکہ اصل مجرم تو وہی ہوگا نکے موعودہ جس سے بظاہر سوال ہوگا پھر موت کے وقت یہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں پھر قیامت والے دن حساب کے لیے کھول دیے جائیں گے جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا بلکہ ہاتھوں میں پکڑا بلکہ ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے پھر یعنی وہ اس طرح ادھیڑ دیے جائیں گے جس طرح چھت ادھیڑ دی جاتی ہے پھر یہ جواب ہے یعنی جب مذکورہ امور ظہور پذیر ہوں گے جن میں سے پہلے چھ امور کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے چھ امور کا آخرت سے اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی پھر اس سے مراد ستارے ہیں خنس خانصہ سے ہے یعنی جس کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے چھپتے ہٹ جاتے ہیں یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے اور یہ زحل مشتری مریخ زہرا وتارد ہیں یہ خاص طور پر سورج کے یہ خاص طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہیں پاس کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں کیونکہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں یا دن کو چھپے رہتے ہیں الجواری چلنے والے الکنس چھپ جانے والے جیسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتا ہے پھر آس آس ازداد میں سے ہے یعنی آنے اور جانے دونوں معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے تاہم یہاں جانے کے معنی میں ہے پھر یعنی جب اس کا ظہور و طلوع ہو جائے یا وہ پھٹ اور نکل آئے پھر اس لیے کہ وہ اسے اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے پھر یعنی جو کام اس کے سپرد کیا جائے اسے پوری قوت سے کرتا ہے پھر یعنی فرشتوں کے درمیان اس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ فرشتوں کا مرجۂ اور مطاع ہے نیز وہی کے سلسلے میں امین ہے پھر یہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نصب اور ہم وطن ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو کہ کیا کوئی دیوانہ ایسے معارف و حقائق بیان کر سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحیح صحیح حالات بتلا سکتا ہے جو اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں پھر یہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے جن میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے یہ ابتدائی نبوت کا واقعہ ہے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھ سو پر تھے جنہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا جیسا کہ سورہ نجم میں تفصیل گزر چکی ہے پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو جن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے اور جو احکام و فرائض آپ کو بتلائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ فریضہ رسالت کے ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں پھر جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسمانوں کی بعض چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انہیں بتلا دیتے ہیں قرآن ایسا نہیں ہے پھر یعنی کیوں اس سے اعراض کرتے ہو اور اس کی اطاعت نہیں کرتے پھر یعنی تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی اس وقت تک تم سیدھا رستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے یہ وہی مضمون ہے جو ان کے لہدیم احب سور قصص آیت نمبر چھپن وغیرہ آیات میں بیان ہوا ہے یعنی ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے پیغمبر بھی جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا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 عید سم اوں جب آسمان پھٹ جائے گا وہ عید کی بو اور جب تارے جھڑ جائیں گے وہ عیدل بحیر و اذا فجرت اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے وہ عید القبو رت اور جب قبریں اکھھیڑ دی جائیں گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ تو ہر شخص کو اس کا اگلہ پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا یَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اللہ کے حکم اور اس کی حیبت سے بھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے پھر سب کا پانی ایک ہی سمندر میں جمع ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ پچھمی ہوا بھیجے گا جو اس میں آگ بھڑکا دے گی جس سے فلک شگاف شعلے بلند ہوں گے جس سے فلک شگاف شعلے بلند ہوں گے پھر یعنی قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے بعثرت صرت اکھھیڑ دی جائیں گی یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی پھر یعنی جب مذکورہ امور واقع ہوں گے تو انسان کو اپنے تمام کیے دھرے کا علم ہو جائے گا جو بھی اچھا یا برا اس نے کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا پیچھے چھوڑے ہوئے عمل سے مراد اپنے پیچھے اپنے کردار و عمل کے اچھے یا برے نمونے ہیں جو دنیا میں وہ چھوڑ آیا اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے رہیں اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں یہ نمونے اگر اچھے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد ان نمونوں پر جو لوگ بھی عمل کریں گے جو لوگ بھی عمل کریں گے اس کا ثواب اسے بھی پہنچتا رہے گا اور اگر برے نمونے اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے تو جو جو بھی اسے اپنائے گا ان کا گناہ بھی اس شخص کو پہنچتا رہے گا جس کی مساعی سے وہ برا طریقہ یا کام رائج ہوا پھر یعنی کس چیز نے تجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے وجود بخشا تجھے عقل و فہم کی اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے و صلی اللہ علیہ نبین محمد وسلم اجمعین